سب سے پہلے تو میں کرتا ہوں کہ پچھلے دو دن ہماری سبق کے درمیان میں کچھ مسائل آگے تھے ان مسائل کی وجہ سے ہمارا جو سبق ہے اس کے اندر کافی خلل آ خلل پیدا ہوا سب سے پہلے میں اس بات پہ بہت آپ سے معذرت کرتا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ کبھی آئندہ نئی سک کبھی اس قسم کا کوئی مسئلہ سبق کے درمیان میں پیدا نہ فرمائے ہمارا سبق میرے پاس پشرا والوں کی کتاب ہے 162 صفحہ ہے سفائے فصلوں کی تشبیح طلاق اس کے اندر کچھ مسائل ہم پڑھ رہے تھے سب سے پہلا مسئلہ چل رہا تھا اس سے پچھلا جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا کافی پیچیدہ تھا وہ ہم نے تقریباً کر لیا تھا آج ہمارا یہاں کا سبق ہے پسندیدہ تشریح طلاقی موسی ممنقال علی باتیں اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا انتی تالم کو ہا کر طلاق ہے اتنی اتنی ہاقزہ کا ترجمہ اور ہاکزا کا جو اشارہ ہے یہ مبہم یہ کیا ہے مبہم ہے اور ساتھ ہی اب اس نے کیا کر دیا یشیر بہامی اس نے اپنے انگوٹھے و صباب اور شہادت والی انگلی وسپا اور درمیان والی انگلی ان چیزوں سے اشارہ بھی کر دیا لفظ بولا کہ انتی پی تالے کو ڈھا تجھے طلاق اتنی ساتھ ہی کیا کر دیا اشارہ کر دیا بال انگوٹھے سے وبابا اور شہادت والی انگلی ولغسپا اور درمیان مالی اونگی سے یہ تین انگلوں سے اس نے کیا کر دیا ساتھی اشارہ کر دیا اب یہ آپ خود بنا لیں اشارہ کس طرح کیا تو اب انہوں نے اشارہ کر دیا یہ تین انگلوں کا صحیح یا مصنف علیہ رحمت فرما رہے ہیں اس طرح تین طلاق واقعہ ہو جائیں گی تین طلاق واقع ہو جائیں گے کیوں نثرہ بل اصوب لڑیم بل آدادی آزادی قاعدہ بتا رہے ہیں کیونکہ اشارہ انگلیوں کے ساتھ انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرنا یہ عدد یہ علم کا فائدہ دیتا ہے عدد کے عدد کے علم کا فائدہ دیتا ہے پھر مجر العادتی عرف میں مجر العادتی کا میں ترجمہ کر رہا ہوں عرفن عرفن یا عام طور پر آدت ایسا ہوتا ہے کہ جب انگلیوں سے اشارہ کیا جاتا ہے تو اس سے تعداد کا علم آ جاتا ہے جس سے عدد کا کیا ہو جاتا ہے علم حاصل ہو جاتا ہے یہ ایک قاعدہ ہے عرفن عرفن ایسا ہوتا ہے جبکہ یہ عدد کے ساتھ مل کر آئے جبکہ یہ کیا ہے عدد یعنی کہ ہاکا کے لفظ کے ساتھ مل کر آئے بالعدد عدد کی کیونسہ ہو مبہم ہو یعنی کہ جس کے اندر کی بہام ہو جب اس کے ساتھ انگلی کا اشارہ مل کر آئے تو اس وقت یہ فائدہ دیتا ہے عدد کو متعین کرنے میں اس سے عدد متعین ہو کہ کون سے عدد کی کتنے عدد کی بات کر رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ اشہر الحاقہ و حاقہ و حقدہ ایک حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہیرے کے بارے میں دا دا اس کے اللہ کے محبوب نے تین مرتبہ فرمایا تھا کہ یہ مہینہ اتنا اتنا اور اتنا تھا یہ مہینہ اتنا اتنا اور اتنا تھا اور پہلی مرتبہ جب کیا تو انگلی سے اشارہ کر کے جو دس انگلوں کو اوپر اٹھایا اللہ کے محبوب نے پوری کی پوری جو دو ہاتھوں کی انگلیاں ہوتی ہیں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اور انگوٹھے ملا کر اٹھائے جب ہاکا کہا اشارا ہا دونوں ہاتھ اٹھائے اس کے بعد پھر جب دوبارہ فرمایا وہا تو دوبارہ دونوں ہاتھوں کی پوری انگلیاں اور انگوٹھے جو ہے نا وہ اٹھائے دس اور دس کتنے ہو گئے بیس اور جب تیسری مرتبہ کہا وہا تو دونوں ہاتھوں کی پوریوں کو اٹھایا لیکن ایک انگوٹھے کو کیا کر لیا دبا لیا ایک انگوٹھے کو کیا کر لیا دبا لیا تو اس سے مراد صحابہ رام رضمان اللہ علی اجمعین نے کیا لیا تھا کہ ہا قضا ہا, قضا ہا قضا سے مراد تھا کہ یہ مہینہ انتیس دن کا ہوا ہے یہ مہینہ کتنے کا تیس دن کا تو اس سے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب عدد مبہم کے ساتھ جب عدد مبہم کے ساتھ انگلی سے اشارہ کیا جائے تو وہ انگلی کا اشارہ معتبر ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا اور اس سے معرفت حاصل ہو جائے گی عدد کی. کہ کتنے عدد مراد لے رہا ہے جیسا کہ اس حدیث اندر کے اندر اللہ کے بعد ڈوب لے جب یوں فرمایا اور شاہ روحا کضا وہاں کذا وہا تو ساتھ ساتھ اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کو بھی انگلیوں سے بھی اشارہ کیا پہلی مرتبہ دس انگلیاں دوسری مرتبہ پھر دس انگلیوں سے اور تیسری مرتبہ میں نو انگلیوں سے اشارہ کیا تھا جس سے سارا صحابہ آرام رضوان اللہ عجمعین جو حاضر تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ مہینہ انتیس دن کا تھا یہ مہینہ کتنے دن کا تھا انتیس دن کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب عدد مبرم کے ساتھ ہاتھ کا اشارہ یا انگلی کا اشارہ یا انگوٹھے کا اشارہ آئے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے عالم صلیف اشارہ فرما رہے اگر ایک انگلی کے ساتھ اشارہ تو دو طلاق ہی ہوں گی لما بوجہ اس کے جو ہم نے کہہ دیا کیا کہا ہم نے ہم نے کائدہ بتایا تھا کیوں کہ کے انگلوں کے ساتھ اشارہ کرنا یہ عدد کی علم کا فائدہ دیتا ہے آدھتن. فی آدت آدتی آدت وار منشورتی منہا اور اشارہ کھلی ہوئی انگلیوں کے ساتھ واقع ہوتا ہے اور اشارہ کھلی ہوئی انگلوں کے ساتھ کیا ہے واقعہ ہوتا ہے کہ انگلیاں کھلی ہوئی ایک دوسرے سے الگ الگ ایک دوسرے سے کیا ہو الگ الگ ہو تو اس وقت اشارہ واقع ہوگا جب ساری جب کیا ہو الگ الگ وکیلا جبکہ ایک کوٹ یہ بھی ہے کہ ازا اشارہ ظہوری ہا فبل کہ اگر کسی انسان نے اشارہ اس طرح کیا بے ظہوری کچھ کو ظاہر کیا کچھ کو کیا کر دیا منها يصدق ایک انسان نے ایسا کیا کہ کچھ انگلیوں کو تو ظاہر کیا اذا کی کیا سورت بنے گی آپ یہ میرے پاس جو حاشی... یہ ہے نا بشرا والوں کی ظہور کے, کے اوپر ہاشے لگا, لگا ہوا ہے آپ کے پاس بھی اگر موجود ہو تو اس کے ہاشے میں دیکھو انہوں نے صورت لکھی ہوئی ہے وہ سورت دیکھے اشارہ کے اوپر ہاشے لگا ہوا ہے وہ دیکھے یا بین الشارتی بل اسابئی لتی... نہیں غلط ہوں گے ٹھیک ہے یعنی کیا مطلب لافرتا بین الشارتی بلسابی بہا و بین الصاب فرما رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں انگلوں سے اشارہ کرنے میں انگلی اشارہ کرے اللہ کو اشارہ جس سے لوگ عادت اشارہ کرتے ہیں جن انگلوں سے لوگ عادت اشارہ کرتے ہیں یا وبین الفساب یا انگلوں سے کرے کہ جن سے لوگ عادت اشارہ نہیں کرتے جن سے لوگ عادت اشارہ نہیں کرتے تو ان دونوں صورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں یہ ایک کال ہے یہ کیا ہے قول ہے پہلا پول تو آپ میں پہلا پول تو یہ تھا نا کہ کھلی ہوئی انگلیاں سے جب اشارہ کرے گا تب الگ الگ جو انگلیاں کر کے جب اشارہ کرے گا تب اشاریہ اشارہ واقعہ ہوگا دوسرا پول یہ ہے کہ نہیں بھائی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کھلی ہوئی انگلوں سے اشارہ کرے چاہے بند انگلیوں سے اشارہ کرے ادا اشارہ بال بڑھیا قبل مضمومتی کہ اگر کسی انسان نے ان کے اس کو ظاہر کر کے کچھ کو ظاہر کر کے اور کچھ کو بند کر کے اشارہ کیا تب بھی وہ کیا ہوگا اشارہ مانا جائے گا کہ قلعہ سے مصنف علیہ الرحمن نے ذکر کیا ہے سے ایک ہمارے استاد محترم تھے جو ان کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ آپ بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں وہ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز قلعہ سے ذکر کی جائے قلعہ سے تو وہ ضعیف اور کمزور ہو چکی ہے قلعہ سے جو چیز ذکر کی جائے وہ والا فول کیا ہوتا ہے ضعیف اور کمزور ہوتا ہے ضعیف اور کمزور ہوتا ہے اور بڑی مزاح کی بات کرتے بڑی ایک پیاری بات کرتے کہتے دیکھے یہ اس کے کمزور ہونے کی چلی یہ ہے کہ اس کے اندر کیل لگایا گیا ہے کیل سے تو اس کو سہارا دیا گیا ہے کیلا یہ تو دوسرا کاپ ہے نا تو ہمارے استاذ محترم اس کاپ سے دوسرا کاپ یعنی کیل والا کاپ کہتے کہتے یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر کیل لگا کر اس کو جناب سہارا دے کے کیل کا سہارا دے کے اس کو قائم رکھا گیا ہے اگر یہ اتنا ہی مضبوط کول ہوتا تو اس کے اندر کیل لگانے کی کیا ضرورت ہے کیل لگانے کی کیا ضرورت تھی تو کیل سے وہ پروارتے تھے کیل آتے جو بات ذکر کی جائے کیلاتے جو بات ذکر کی جائے وہ کمزور اور جو ہے نا زرعی فول ہوتا کمزور اور زرعی پولن بات سمجھ آ رہی ہمارے استاد محترم مطلب کہتے تھے کہ اس کو پہلے ہی کیل لگی ہوئی جس چیز کو کیل لگی ہو کیل کے سہارے سے جو چیز قائم ہو تو وہ کمزوری ہوتی ہے اور جو بغیر کیل کے قائم ہو تو وہ ہمیشہ مضبوط ہوتی ہے یہ ایک عمائر دوران طالی کی کچھ یاد آ اس لیے میں نے یہ ذکر کر قیلا سے ایک اور کول یعنی کہ جو کمزور کول ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ ظہوریہ ملا اگر کسی انسان نے ظاہر کر کے اُنگلیوں کو اشارہ کیا یا بند کر کے اشارہ کیا کوئی فرق نہیں یہ ایک کول ہے ویزا کا نہ تقاؤ اشارہ تو اگر کسی انسان اور اگر اشارہ واقع ہوا بال منشورت سے کہ اس میں انگلوں میں سے کچھ انگلیاں کھلی ہوئی تھیں کچھ انگلیاں کھلی ہوئی تھیں اور کچھ بند تھی کچھ انگلیاں کھلی ہوئی تھی اور کچھ کچ کچ کیا تھی بند تھی فل نول اشارہ تھا بال اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میری تو مراد اشارے سے میں نے جو مراد لیا تھا وہ بند انگلیوں سے اشارہ مراد لیا نہ کہ کھلی ہوئی انگلیوں سے اگر کوئی انسان اشارہ کرے اور کچھ انگلوں کو کھول دے کچھ کو بند رکھے بعد میں یہ کہتا ہے کہ میری نیت یہ تھی کہ جو میری بند انگلیاں ہیں نا بند انگلیاں ان سے جو اشارہ ہے نا وہ میرے مراد لیا مثال کے طور پر اس نے دو انگلیاں کھولی رکھی دو انگلیاں کھول کے یوں اشارہ کیا اور تین انگلوں کو اس نے بند کر لیا اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو تین انگلیاں میری بند تھی نا میری مراد یہ تین تھی نہ کہ دو نہ دو تو کاضی اس کی بات کا اعتبار نہیں کریں بات کا اعتبار بالکل بھی نہیں کرے گا وہ اس کی بات کو نہیں مانے گا کیوں کی نا واقعہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ قاضی اس کی بات کا اعتبار نہیں کرے گا ہاں یعنی تر اس کی تسلی کی جائے گی یعنی تر اس کی تسلی بات کو مانا جائے گا ٹھیک ہے یہی فرما رہے اشارت بس اگر وہ نیت کرتا ہے بند کیوں کے ساتھ اشارے کی کی تصدیق کی جائے گی جو ہے تصدیق نہیں کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی نول اشارتا بال کفیل اولا یہ اسی دی طرح اسی طرح ادا نول اشارت بلکف جب اس نے اندر کے بلکف سے مراد ہے کہ اس کا باطنی حصہ کب سے مراد یہاں اطیلی نہیں ہے بلکہ کیا ہے اسے مراد اگلی کا باطن والا حصہ گلی کے دو حصے ہی ہوتے ہیں ایک ظاہر اور ایک کیا ہوتا ہے کہ, کہ میری مراد تو جناب باطل والا جو حصہ ہے الی کا اسے جو اشارہ کیا وہ مراد تھا تک کہ تو پہلی جو صورت تھی اس کے اندر کتنی طلاق واقع ہوں گی تو وہ تھی اور دوسری صورت کے اندر کتنی ہوگی ایک اگر وہ کہتا ہے کہ میری مراد کیا تھی بالکفی میری مراد اس سے وہ انگلیاں جن سے کیا ہو رہا تھا باطن جن سے کیا تھا انگلیوں کا باطن جو ہے وہ میری مراد تھی بلکہ انگلیوں کی ظاہر میری مراد نہیں انگلی کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک انگلی کا باطن ہوتا ہے اور ایک انگلی کا کیا ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے ایک انگلی کا باطن ہوتا ہے اور ایک انگلی کا کیا ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے یہ ہے جب انگلی کو بند کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ذکر کی تھی ایک اس نے انگوٹھے سے اشارہ کیا تھا دوسرا اس نے شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا تھا اور تیسرا اس نے درمیان والی انگلی سے اشارہ کیا تھا تیسرا اس نے اپنی درمیان والی اونگلی سے اشارہ کیا تھا یہ تو تھی ظاہر اب دو جو تھی دو انگلیاں وہ اس نے بند کی ہوئی تھی تین سے اشارہ کیا تھا اب اس کا جو باطنی حصہ ہے دیکھیں نا وہ جو ہتیلی کی طرف جو اس اس کا کا حصہ حصہ بن رہا ہے وہ اس کا حصہ ہے وہ باطنی کو یوں بند کریں گے پوری آپ بند کر کے دیکھیں تین کو آپ کھلا رکھیں ایک انگوٹھے کو ایک سبابا یعنی شہادت والی انگلی کو اور ایک گسپا درمیان والی انگلی کو ان تین کو کھول دیں اور باقی دو کو بند کر کے رکھیں اب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا مسئلہ جو صورت مسئلہ بن رہی ہے وہ بالکل آپ کی سمجھ میں آ جائے گا آپ اپنی دو اگلیاں بند کریں سبابا یعنی شہادت والی انگلی اور اسی طرح جناب اسفا جو درمیان والی بڑی انگلی ہوتی یہ اور اسی طرح ابہام یعنی انگوٹھا ان تینوں سے آپ اشارہ کریں کھول کے کھول کے اشارہ کریں دو کو بند کریں دو کو کیا کر لیں بند کر لیں اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا باطنی حصہ بن رہا ہے اور کون سا ظاہری تو یوں اگر اس نے اشارہ کیا تو اب جو باطنی وہ ہے نا جو بند ہے جو ہتھیلی کی طرف جس کا رخ ہے وہ باطنی حصہ ہے انگلی کا ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری مراد تو وہ والی انگلیاں تھی جو باطن کی طرف تھی یعنی جو ہتیلی جی اچھا سمجھ आपको तो آپ کو تو کہہ رہے کہ جو میری دو انگلیاں تھیں اور جن کا جو ہتیلی کی, کی طرف تھی یعنی کہ کا حصہ تھا میری وہ مرادی میری کیا تھی وہ مرادی تو آپ دیکھیں تین کو آپ نے کھلا رکھا ہوا ہے دو آپ نے بند کی ہوئی ہیں تو کتنی تلاق واقع ہوں گی دو اگر وہ کہتا ہے اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے تو کتنی طلاق کے واقع ہوں گی دو اور دوسری صورت میں وہ جو فرما رہے تھے کہ وہ نشارہ بس انتین اگر دو کا اشارہ کیا تو کتنی کے دو واقعے ہوں گی جو دوسری جو صورت ہے جس کے اندر اس نے تین کو کھلا رکھا ہوا ہے اور دو کو بند کیا ہوا ہے اور وہاں پر وہ یہ فرما رہے تھے کہ اذا اشار بظہوریہ فبیل مضمون کچھ کو ظاہر کیا ہوا ہے اور کچھ کو کیا ہے بند کیا ہوا ہے تو اس صورت میں کتنی ہوں گی دو صورت میں کتنی ہوگی ایک مضبوط بتائی والی صورت میں کتنی ہوگی ایک جو اشارہ ہے دونوں باتوں کا اختمال لگتا ہے کہ اس سے ظاہر مراد لی جائے یا باطنی حصہ اس کا مراد لیا جائے کا لگتا ہے لیکن لاطین خلاف ظاہری قزان اس کی تصدیق کیوں نہیں کی جائے گی قاضی اس کی تصدیق کیوں نہیں کرے گا کیوں کیونکہ یہ جو بات کر رہا ہے وہ خلاف ظاہر ہے ظاہر کے خلاف ہے ظاہر کے کیا ہے بالکل خلاف ہے یعنی تو اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے کیوں کیونکہ اس کا اشار... یہ جو انگلی کا اشارہ ہے دونوں کا استعمال لگتا ہے لیکن قاضی اس کے بالکل تصدیق نہیں کرے گا کیونکہ یہ خلاف ظاہر کے خلاف بات ہے وہ کہہ رہا ہے ہاقزا اور اگر اس نے ہاقزہ کا لفظ نہیں بولا اگر اس نے ہاکزہ کا لفظ نہیں بولا جب اس نے یہ کہا تھا اگر ہاقزہ کا لفظ نہیں بولا تو یقا تم تو ایک طلاق واقع ہوگی اے کی طلاق واقع ہوگی وجہ کیونکہ انگلی کا اشارہ اس وقت معتبر تھا جب وہ ایک مبہم عدد کے ساتھ ملا ہوا ہو جب ایک وہ مبہم فدت کے ساتھ ملا ہوا ہو یعنی کہ قزا ہاں قزا کے ساتھ یا قزا کے ساتھ جب ملا ہوا ہو اس وقت انگلی کا اشارہ معتبر تھا شروع میں یہ قائدہ مصنف رحمان بیان کیا تو فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے اتنا کہا انتی اس کے بعد انگلی اس کے بعد اس نے انگلی بھی اٹھائی انگوٹھا بھی اٹھایا اور شادت والی ہوں درمیان والی ہوں تینوں کو کھڑا کیا تو فرما رہے کہ کسی قسم کا اس سے اس سے کوئی فائدہ نہیں, ہو. لم يقل هاکذا، هاکذا نہیں کہا صرف اتنا کہا فرمائے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی کیون؟ لم بالعدد مبهم کیون یہاں پر اشارہ عدد مبہم کے ساتھ ملا ہوا نہیں کے اعتباروں میں بس اس کا بس اعتبار ہوگا اس کے اس بول کا انتقال جو انتقال والا بول ہے اس کا اعتبار ہوگا اس کا اعتبار باقی رہے گا اور اسی کا اعتبار ہوگا اسی کا اعتبار ہوگا ویلا وسفت طلاق منت زیادتی اب شدتی کان باہین اگر کسی انسان نے طلاق اگر کسی کو موصوف کر دیا اگر کسی انسان نے طلاق کو موصوف کر دیا کسی قسم کی زیادتی کسی قسم کے اضافے کے ساتھ اب شدتی یا طلاق کے اندر کوئی ایسی صفت لے آیا جس سے طلاق کے اندر شدت معلوم ہو جس سے طلاق کے کی اندر کیا معلوم ہو شدت معلوم ہو تو فرما رہے ہیں مصلی رحمہ ایسی صورت میں اگر طلاق کی صفت کوئی ایسی کوئی اضافی چیز لگا دی زیادتی اس کے ساتھ اس کے اندر کسی قسم کی زیادتی کے ساتھ صفت لے آیا یا کوئی شدت والے لفظ جس سے وہ طلاق کے اندر شدت محسوس ہو تو اس وجہ سے طلاق, طلاق رجن ہو جائے گی اگر طلاق کی ففت کسی قسم کے اضافے کی کوئی صفت لے آیا یا کوئی شدت والی کوئی الفاظ لے آیا تو طلاق طلاق رجعی سے کیا ہو جائے گی طلاق بائینہ ہو جائے گی مثال اس کی یہ ہے کہ وہ یوں کہ انتی انتی انتال باین انتال با یہاں دیکھیں تالکن کی صفت کیا لکھا ہے باعن تالکن کی صفت کیا لکھا ہے باعن ٹھیک ہے جاتی کر دینا اضافہ کر دیا نا پہلے صرف کہہ رہا تھا انتی انتقن اب ساتھ با حالانکہ آپ پیچھے پڑھ کے آ چکی ہوں گی کہ بائین سے بھی کیا ہو جاتا ہے طلاق ہو جاتی ہے کہ تو طلاق والی ہے با اور جدا ہونے والی طلاق والی ہے اور ایسی طلاق والی ہے جو جدا ہونے والی ہے تو ایک صفت نے ہے ایک اضافہ کر دیا اس نے طلاق کے اندر تو اب اس صورت میں یہاں سے یہ طلاق طلاق طلاقہ ہوگی نہ کہ رجعی کیا اسی طرح یوں کہہ دی البتہ البتہ کا مطلب ہوتا ہے یقینی طور پر اب یہاں بھی دیکھے شدت لیا ہے طلاق کے اندر کیا لکھے آیا شدت والی ہے یقینی طور پر تو طلاق والی ہے کیسی یقینی طور پر اس صورت کے اندر بھی طلاق طلاق رجعی نہیں ہوگی بلکہ طلاق بائن ہوگی. طلاق بائن ہوگی وکال شاف اللہ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ, کہ یہاں دونوں صورتوں کے اندر طلاق رجعی واقعہ ہوگی اذا کانا بعد الدخول جبکہ یہ طلاق اس نے دی ہو رخصتی کے بعد نکا سے بعد رخصتی کے بعد اگر اس نے طلاق دی ہے تو امام شاپی رحم اللہ فرما رہے ہیں کہ طلاق رجعی واقع ہوگی. طلاق رجعی واقع ہوگی. امام شاپی رحم اللہ فرما رہے ہیں طلاق شریا محقباً وہ فرما رہے ہیں کہ طلاق کو مشروع کیا گیا ہے طلاق کو مشروع کیا گیا ہے وہ اب کہ وہ اپنے پیچھے رجوع کو لے کر آئے ایک طلاق کو اس طرح مشروع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان طلاق دے دے تو اس کے بعد رجوع کا حق بھی اس کو کیا ہو حاصل ہو تلاق کو جو مشروع طلاق ہے وہ طلاق جو شریعت نے جس طلاق کی اجازت دی ہے وہ کون سی طلاق ہے وہ ایسی طلاق ہے کہ وہ طلاق رجڑی دیں وہ کیا دے طلاق رجعی دیں جس کے بعد رجوع ہو سکے شر یا محق مند کہ طلاق جو مشروع ہے جس کی شریعت میں اجازت ہے وہ ایسی طلاق کی اجازت ہے کہ جس کے بعد رجوع کا حق حاصل ہو جس کے بعد رجوع کا حق کیا ہو حاصل ہی مش رحمۃ اللہ طلاق جو شریعت کے اندر جس طلاق کی جو اجازت دی گئی ہے وہ اس طور پر دی گئی ہے کہ کہ طلاق ایسی ہو کہ اس کے بعد انسان کو رجوع کا حق کیا ہو پکانا وسف ہو بال بینتی بی لہذا اس کی اس انسان کا طلاق کی صفت بینونا لانا بینونا کے ساتھ اس کو موسف کرنا خلاف المشروعی یہ تو شریعت کے خلاف ہے جو طلاق مشروع ہوئی تھی وہ اس طرح کی مشروع تھی شریعت نے جس طلاق کی اجازت دی تھی وہ ایسی طلاق کی اجازت دی تھی کہ جس کے بعد انسان کو رجوع کا حق بھی حاصل ہو اور یہاں یہ اس طرح کی طلاق لے کر آ رہا ہے جس کے بعد انسان کو رجوع کا حق حاصل نہیں رہے گا کہ اس کی صفت لے آیا بہ کی بینونت کی اس کی جو صفت لے کے آیا ہے مسلم امام شافی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ بینونت والی جو صفت ہے یہ لغم اور بیکار ہو جائے گی صرف اس کا یہی کلام مانا جارے گا اور اس کے ذریعے سے صرف اور صرف کون سی طلاق ہوتی ہے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے کمان بالکل فرما کہ بالکل یہ اسی طرح اسی قسم کی صورت بن جائے گی جس اس طرح کی صورت بن جائے گی دوسری صورت مثال کے طور پہ پیش فرمانے کہ جب کسی انسان نے کسی انسان نے اپنی بیوی سے کہا اضرا انتی تالخن تالخن تو طلاق والی ہے تو طلاق والی ہے کیسی کہ علی اللہ رجعت علیہ اللہ رجحا کہ ایسی طلاق والی ہے کہ اس کے بعد مجھے کوئی حق نہیں کہ میں تجھ سے کیا کروں رجوع کروں شرط یہ چہ رادی یہ کہا کہ ان پی تعلی اللہ علی کا کہ تجھے طلاق ہے تو طلاق والی ہے شرط یہ ہے کہ اللہ رجاتا کہ میرے لیے رجوع, مجھے رجوع کا حق حاصل نہیں علی تجھ پر علیکی تجھ پر مجھے کسی قسم کے رجوع کا, حاصل رجوع کا حق حاصل نہیں شرط یہ ہے تو جس طرح اس صورت میں متفق علی یہ والی جو شرط ہے اللہ اللہ رجا تلی یہ والی جو شرط ہے متفقن علیہ تمام کے نزدیک اس نے ایک شرط لگائی تھی کہ تجھے طلاق ہے تعلیم تو طلاق والی ہے کہ اللہ چاہ علی کہ کسی قسم کا مجھے رجوع کا حق حاصل نہیں تجھ پر تو وہاں پر بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ شرط کیا ہو جائے گی لنگ ہو جائے گی فرما رہے ہیں اسی طرح یہاں بھی اگر اس نے یہ کہا انتی سالین باعل تو باعل والی جو صفت یہ لا رہے ہیں یہ والی بھی لنگ اور بیکار ہو جائے گی جس طرح کہ وہاں پر وہ شرط بہت بےکار اور لنگ ہو گئی تھی اللہ جانتا لیا آج سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے باقی احداد کی دلیل کیا ہے احداد کیا دلیل پیش فرماتے ہیں کہ یہ طلاق رجعی نہیں بلکہ طلاق بائینہ قائم ہوگی وہ پڑھیں گے ان شاء اللہ کل کل اِنشاء اللہ تعالیٰ کل اعلام عالم حفیظ